تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پاور بو ہے سب پچے موہے کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں